سابق حالات کی درم تعلق تقریب دنیا یوم تعلق کی بکنت کا نہمتحمتہ نہاری نہاری مرکزی مضمون ملاقات انسان علمت نفس و ماخذ بلا سترت سورت کی بیاں حالات اور انسان کامت نہ بیاں انعامات بانی گم نہ ابرا فجار تصورت سورت کی بیاں حالات اور بادر متعلق تقریب متعلق ملاقات انسان دو فارد انسان فغفرت دنا ماسو تقسیم براد امتیازات ممتازرا دے ممتاز دے خصوصی ممتاز دیف بیان پر دے من تاند مربرتا یا ہر انسان ہو ماں بدر خود وہ انسان بانی ہل <سؤال> کریم اد مقصد و فدرب میں سان کون کی بانی چتراغد من کر شیل <سؤال> کا دہریا انسان بانی چتر شیل کا مشرک و انسان بخر محسن با نے چاغ ریخواسی ونسان بخر با نے چکر ہر زجر یو درتم سر یوم شرکا جر نہم جرنت ارین سانسان کا ٹو دن سان فرا فرس دام چکنتا سا د بہترین جوڑا کر سرڈ یوگا برابر چلور سور تماشا شکر کہ داگر ہر آدم دو دو دیو انسان شکل دبر انسان نبیل دے بلکہ او نہ تمیزی دار تمیز نئے نوے نہر نوے سڑے نہ او یو اپیل کر من سی تاسین موجودہ رام ابھی رام مند کا ماسویہ پوئی کی سی قوید اس وقتی جدا کی خلق ان, اللہ خلق ان ودن کی تمر احبت نا کی کی کی کی ناک او مفسل مارک منفلات اور ما تعلق کی اس بات کاحمد ہوں او محیب شاندہ دا شان یوم صورت بل عالمین اس بات کا محیب شاند کی ترغی بیرت کی ترغیب ساب کسرت کی بیاں بیاں ابرار اور بیاں ساب کسرت کی سنورم بیان دا حالت دامل دنیا بےد بار کی صابت اور دست کے ذکر کی بیاں دہامت ساب کسرت کی بیان دا حالت دامل ہو سدور کے بیان دا حالت دامل ذکر کی باد سدور حالت دنیا کے سر وے کملا ہاتھ انسان محفوظ, ان فی سجین محفوظ ان فی علین. دا ربرتالت دنیا جی کی بیاں محفوظ اور ترغیب نقصان خل کو بانی نقصان حقوق صورت حاصل اور کی ذکر کئی ترغیب نقصان دقوق بیان دا بیاں دامن دمکام نامو جس جین نا دے بشارتفاظ مینانو اور دا فارد آخر کی ذکر کئی اتنا تفیق اندرا جرم قانون میں بشارت فاران بردر برتنا فارتن کرین جرم قانون میں بیان د مقام د عمر وانی دے سجین دے ممتاز دے نقصان, نقصان دا حقوق دا شدید زجر شان د حقوق دا حلق بانے دار فخصوصی بشارت إِنَّ لَبَأَرَ لَكِنَّ عَيْنَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاكَ انظُرْ طَالِبٌ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ نَائِمٍ يَسْكُنُونَ الرَّحِيقَ الْمَخْتُومَ مِنْ قِدَامٍ وَمِسْكٍ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَرَامَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَيْلٌ لِلْمُدَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ ہلاکتخل نقصان کو دخل دخل پنا پورے بل تب پیسن خریدی ویزا کارو کرو نقصان کئی بل کمر کے دا کاسان چینسان حقوق کو مت پان یقین سباب دا, دا حرام خور ہر حرام خورن خور کی اگر کوئی مگو مسلمان خود بحرت کی قیمت بان یقین کی دا تھا مسکار ڈوبی اور بھی صاحب کتاب کی یوم کی کی کی کی دی دی میں تول مخلوقات جمع او مت مبلی ساغی چالے سے مسلمان بنا ویشی واخری دوسرا خوصفے چوری کی کا و پر اور کے سے سے نو گا سالمان گمال حکومنا دبت, کارو، دبت, کارو، دبت کارو سجین ابن قصر مانا کہ بتکاروں دے دلاندر دے دلان دے دے. فلانے, دا فلانے زی کتاب نی امار وحان کمارج لان د و و و يوم يزد المقاسم <سؤال> من حلقات بن زمان درجون خادو گل کو دی حقت فلا دا کا چترجن گنی ورزت قامت درجون گنی ورزت قامت برانا دیکھا مار سیلا کنر سمندہ او بند گانو نمن دن کان بند گانوا دن کان مقام کی نگی کے دھونی کان بندانے کے لیے نگم پور دکھتا بل بر نامی دو نکان بند گانو ارواہ د کان, کان بندگان د کان بندگان دین مقام مکام کتاب رش وید مان دے کتاب تحت تلاش کتاب مرکز مقرر ہر جی گاگی درشتے مقرر امی فکر کے بول سا یون مقرر ہر جی گاگی درشتے مکربی اللہ تام متن کیرم درو نا من سردا پی دے متن شراب و بہت مشکل ہوئی تنا پتی نے متن کی پکار جسو کا چاشو کرے دو انگریزی لیکن انگریزی تاریم بھریا نر اوکھد نسخور تسلیم تسلیم چند ددی شراب تسلیم چنی واضح بندگان اللہ مجرمان کا مان والا پیسے کلب کی واپس وہ فل <سؤال> کو طلب کلبو کی ان مستی کا سن کے بڑے مسئلہ وَيَأْمُرُ بِالْعُدْوِ كُفَّارٌ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ بات کم مضامین کی مکھی صورت کے کی خیامت بشارت اور ترقی اکمین دی ترغیب انسان ترغیب اچھنا ترغیب ارلا مال سرسان کو انسانا تمام دنیا کے مشرقت کے نیک عمل کے مشرقت بانے کی کیونکہ بڑا عمل فو مشرقت بانے کی فکارت کے مشرقت پر نیک عمل کے بازاج فو بڑا عمل کی لکہ ملاوی کے بدا گیسا انکا قادہ ہن الاربی قد حنف ملاقی ہاں نصرت حاصلہ صورت کے ذکر کی بیان دے انقیاد دوں مور اعزامو بیان دے انقیاد دوں مور اعزامو عزج شدید چھیں ترغیبیر لامار سالحاں کئی شارت ویم انجن زبدت و صورت صورت دو و بے دفارد من تقسیم من ناصرہ قسمین اختتام دو صورت و ترکیب و دے صورت مختصور انقیاد دومو رو بانی انقیاد دومو رحساموں دے دے مختصی ترکیبر کے سیاح انسان کی یہ کر چشمان وشی کی لا وولی دا جی دا دا انسان جواب محدود علاق انسان امرکی انسان دفل عمل سیاح وہ انسان, انسان اتحش کو ان کے دنیا کی ہلا اربک الا ربک مر کپوری انسان دفار کی مشقت نہ بت امر انسان مشقت کی نکمل انسان مشقت گئی نکمل انسان مشقت کی فنک امل کی عبدت امر انسان مشقت کی بد عمل کی ہر مشقت گئی شخت یا انسان سر پہ شہد خود رخت قید مراکی زمین دوست یوزا چتوں میں لاویگدا فضلا پر سلام فسدے مشقتوں فضلا سمے لاویگین فقار دارا جہا گا مالو کی چگا سبب ظاردا بل نامن سنا زے زے جمل ناوا پر چندر پکھے ہزار روپےشی دا جہا گا مالو کی او گا من نا ودر بے فبد دار کوریشی یا زمیر دے عمل سلا جے نکہ تھدا کملا اخی او کے دخل عمل سگ کھے کو بضی فام ما مل او کتاب ہو لا تسهیلہ سو جے ور دیو کی کی دیتے کی صرف عارض عارض حدیث کے نور ذکر جناب رسول اللہ اللہ من رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خدا خدا جہاز جی اور سالک عالم عالم کی نفس سے صاف انتساب داد داد دے نبی رسالہ مساع کڑ عرض ظفران جے کر کے داد پائے گا چہ نہ دے بلکہ صرف عرض اجمالی دے ساق العرض ان عرض میں چدا ساماذ ہم صد اعلان معاف نہ معافی دادا ہر اجمالی علی مسادات نے کدا فرید نراخاری کی سرکن سی وگوری کر دے تو بولے ہردی مجرم نے۔ شروع من خبریں واپسی من بنگڑے گیتا ماری तो जो रासारी नतदिक दले भगत नाथ वर गोविंद लागत नाथ परी सेनक की शाद इसरेची सेनक की बशाद इसरेची देव जनफ नगत नाथ वर गोविंद चे पश्चात तरफना यादाला सुने बेशक करत ठण देशिवी न परिस्थवन पश्चात भगत नाथ माने पश्चात امام من اویتا مانتا شامل نام ترفنا سبورا دئی دہلا کامبر سب را و سبورک بھائی جان دئی نہ ہندو کان پیاری مس کرن دیونی کرن کو براہ روکان خبردار گواہ گو کو سب چیز کمر سوری کی بنے حالت نہ قسم, جواب قسم فقط مختلف حالات تی. لاول شی و شی دا لیتنی لیتنی مختلف راج وی. مختلف حالات دنیا کے مختلف حالات انسان معصوم بھی بے زوان دلاشی میدان لَا تَرْكَبُونَا تَمْكَنَا تَمْكَتَا سُورِكُ بِحَالَتِ مَنِ فَاسِرُ بِالحَالَتِ مَن فَالَهُمْ لَا يَمِنُونَ تَحِيُدُ رِجْلِكِ لَبِفَقَامَتْ بَانِ مِذَا قُرَانَ قُلْ وَكُلُّ شُرُلُ سَيَفْنَى مِنَ الْقُرْآنِ سَيَذَنُ كَيْ بَنِي كَافِرٌ يُقَسِمُونَ دُرُوجَ جی زندگی صرف سبق سے اعتبار سابق اس بات نہ تقریبات بشارت کی سرد بیاں بات تک ذکر کی سرد بیاں کتاب, صداقت کتاب حاصل و خلاصہ سورت کے ذکر کی اس بات مقاصد ارباؤ توحید صداقت کتاب بشارت فارض و مینان سورت کیا تفریحی تفریحی خواق اور بشارت فارض و بن نسرت اور بشارت بن او بشارت بن نسرت اور بشارت تفریح تفریح تفاظ ملکرین حاصل ضبطرت سورت کی تفریحی دنوی اخروی دن منقرین تقویف دنوی فواقید اصحاب الرسول و تقویف اخربی ومالکم منهم اللہ منو باللہ العزیز الحمید و ان اللذین نفتلنم منی علم ملاسن ملم یتوب فرہم عذاب جہنم ورہم عذاب الحریق و بشارت ان اللذین آمنوا عمر السالحات لہم جنات تجریم انتہات الانہار ذارق الغوز الكبیر بے تقویر ثانیہ اندفال منکرین اختتام دوسرات فیض متفرانی کریم بل هو قرآن سورت امتیازات صرف ممتاز راسو بانی ورزد ممتاز فبیان دو واقع اور حدود بانی دلائے ممتاز دلائے عزمت کریم. قرآن قرآن پاتم مناز المراج گوادمان سور والا گوادمان سور و ویمت وشاہ گو شاہد مشہور جواب محدود شاہد گن اقوال مشہور اور بہترین مالی امنی جزی اہیل کی داغی وصوم اور تقریباً دیر شماری خود اجمال خدا حاصرہ یو شاہد نمرات اللہ باللہ مشہود و کفا بل شہیدہ مشہور نمبرات مخلوق فاماد مخلوق احمد حاصل دار چل گواہی مخلوق مانے فاماد مخلوق مانے مانی, فرز و خیمت مانی شاہد ندیم شاید ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبو رشوا داد الناس سنا لتا کو نہ وہ کون رسول و انکم شاہیدا و مشود ما نب امت نبی علیہ السلام اما امت نبی علیہ السلام او مولا ذکامت ان شذان نبی علیہ السلام گواہی کے فے امت بان فرض امت بان فرض ذکامت معنی دریم شاہد نمرات نیو شوہد مشہور نمبرات شاہد نمبرات نبی دو اماد سلام ابت مانیم شاہد امرات ٹول ہمارے او مالم اور شاہد امرات ملائک اور مال دفلوکیف گوائی کے او دو مشہود اصحاب الجوارح اصحاب الجوارح ورد دا اندان دامو ربا دوائی کئی پا شاہد نمبراتی مارا سہیت شاہد نمبرات اللہ فرشتی او ملا او مگر آمران سورت آل امران برت آل شاہد اللہ لا الہ اللہ بہ لسم نمبر شاہد اللہ اللہ الاحو اللہ لا الہ اللہ اللہ گواہ سریت اللہ فرشتی دے چلا اللہ. دے علم دے چلا اللہ. اتم. شاہد نمرات اللہ فرشتی علماء. مشہود نمرات شاہد نمرات مخلوق نمرات مخلوق مشہور نمرات وجود اللہ. صفات اللہ انچہ دا تول مخلوقات کائنات دال دی دا اللہ کو جود بانے اپا غدرت اپا صفات دا اللہ بانے معنی دا شلا شاہد نمرات مخلوق مشہود نمرات رزد قیمت شود بمانا سا دے دا ٹول مخلوقات بحضیری جو رزد قیمتنا وشاہد ام و مشہودا اور تقصیم ایک اچھ مشہود کی دری دری معنی بھی تردیر شفور رسی کی خدا اجمائی لس معنی شلی خوتل اصحاب الاخدود النارام و شرف بادشاہ تعلق پیداش ہو چاہو راہبان چارک کا رکھا ہو نہ دوادی د زرم دخل کنا نہ هاغا تیہ وچہات سکی اس ناغت زبان پټاؤ خو اس سال ادی د معاف کده اگر تا خپل دین بیان کده سال تنظیم داوی صورت او خود حاصل دال چی ایمان راول او دراحت میں وخدیر تراو کائل رپورٹ پشه چې کمال د سمکت مو کرکړې ده ما سنا کو خو خو راځي نا غالب دی خپل فی د راہب ته وې اجتماع بن رپورٹ پشه وې ذکرہ کو تر وخت راځي راہب د قائل او وہ قائم تنوس میں جو کر کارونی دادو ستوری جائز نہ فرض نماز فاسور ور ذلك روان دے میں کیوں منظرے حیوان ہوتے خلک ہٹو نار بند کھڑے دا تے دے کل را اور سی او نار بند سی سگنے سدے فادے معنی یو کاری روان سی گٹھی او خدا ویل نہ چز وند حیوان فنون دا ذات دا رب دراہبانے چماتے خدرے دا زار چ کا مل ش ہلاک علم یو و بادشاہ جب جداسی نے مخالف دی شراواز وما تبيون سيكو تنازلاولم باسم رب الغلام اذا غلام چګرده دهغه په طاقت باندې مقصد دا چز دي حلاک شم په دې ایمان خلق د صالح مسله خرګو کر چا مسلو مې ماشامته ورنګ کارو خلق مملکات راګونکو هغه وتو دريت دابر جوړي لغه سره وغه صفدغه ذکر ماله جز ولم زدرا باسم رب الغلام په انم درب د غلام باندې غشه پاګمان دي دي مانه ولګي زدارسي فلزي کوله ابه شهيد چو جو جو اگر واقعی حالت کو ڈیرو غم حکم اللہ کار بکا کنا حاضرادر شمان اور دل او پیس ما وجدی وجدی و اس ترس نکی دا, دا ہاں کو شہاد اوہ آدام بن شوہ دا کار پاکل مہارا د سے سے پانے دا کار سیار بمباری نے کہ دیوبل دفارا ولذا قد تولوا ما لك مؤمن الا يؤمن بالله العزيز الرحيم وبغنله دي كفار دي من الخبره دي تر کی مدح شبیب سم لا غیر ان صيفهم بهن فرور من قران کتابی مشهور مثال کہ میں اس کے معنی کے دی مسردفارا لا من الشیخ صاحب سما فم ضحینوا قوم کہ غیر دل چ داغی بطور کہ وجد و نضل نضل دے جی کو نبرا خبر مگر دی ما نبرا دا دا ہم دی خبردار اللہ <سؤال> <سؤال> بخان کےڈ چلائے یادو کی دعوت ہوگی راتر خبر واپس خبریں کہاں جی سنجو دیلفا کو کو خبر خبروہ اور کامل دے بری نظین قبر اللہ تقسیب قدرت اللہ د ذکر تنظیب تنظیب تنظیب نے پرانتا قرآن وحفوظ بلکہ داغ پران پران عزمت والا فی محفوظ محفوظ دے فاغ محفوظ کے صورت تارے